اجوف وادی اسباب سمیا یسمان الخوف اس کا معنی ہے ڈرنا اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات عربی لغت کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور کسی نے طریقہ بھی بتلایا ہوگا تو اپنے پاس عربی الفاظ کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے تو تھوڑی تھوڑی کوئی نہ کوئی لوگت کی کتاب ضرور دیکھتے رہا لیں اور بہت آسان کا طریقہ ہے مادہ نکال لیں اور اس کو لغت میں تلاش کریں ان شاء آپ مطلوبہ لفظ تک ضرور پہنچ جائیں گے جیسے ان خوف مسکر ہے اور خا واؤ, فا جس کا مادہ ہے تو اس کے ذریعے آپ کسی بھی لغت کے اندر اس کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں اور یہ غالباً ایک دن پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اگر مادہ معلوم نہیں ہوسلی نکالنا نہیں آتا تو لغت کے اندر آپ اس لفظ کا معنی نہیں دیکھ سکتے تو بہرحال ترجمے کے الفاظ اسی طرح حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں تو ان کو اور اسی طرح کبھی اپنے طور پہ اگر آپ کوئی کتاب دیکھنا چاہیں تو بلکہ دیکھنی چاہیے کوئی سی بھی کتاب عربی کے اندر تو اس کے چند جملے کوئی ایک پیراگراف یا کم از کم ایک صفحہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں قصص النبیین آپ پڑھ رہے ہیں اسی طرح کوئی اور کتاب اور جو لفظ نیا ہے نہیں سمجھ آ رہا تو اس کو خود حل کرنے کی کوشش کریں اس کو کہتے ہیں مطالعہ اور جس نے مطالعہ کرنا سیکھ لیا تو بہت سارے علوم وہ بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے مطالعہ جو ہے اس کی کوشش کرے ترقی کا ایک زینہ ہے کرتا ہے آدمی کو مکمل مطالعہ دیکھیے سب سے پہلے ہم جس کے بارے میں ذکر کو ایک نظر دیکھتے ہیں کیونکہ جیسے اخوالہ باقی آپ نے تعلیمات پڑھی تو اس میں بھی تقریباً وہی چیزیں ہیں صرف تھوڑا سا کہیں کہیں فرق ہوگا صفحہ نمبر ستائیس تعلیمات در اصل خوفیفہ تھا چونکہ خوف کا باب سمیا ہے خوفیفہ یخ ٹھیک ہے نا کا نصارا ہے نصارا قوالا کا باب ناسارا ہے نا صرسور قوال یقورو ٹھیک ہے تو خوف خوف نصدر اس کا باب ہے سمیا لہذا خوفا سمیا کے وزن پر ہوگا تو خوف مصدر ہے مادہ ہے ماضی کا سیوا ہوگا وہ متحرک ماقبل مفتوح ہے قلعہ والے قائدے کے مطابق واؤ کو الف سے بدلا تو خوفیفہ سے خوافہ ہو گیا اور باقی ماضی کے سیوے پھر اسی میں مزید تعلیم کرنے سے اس میں اضافہ کرنے سے حاصل ہوتے چلے گئے جمع مولنا غائب کا سیکاب قلنا جیسے وہاں پہ تبدیلی ہوئی ہے تو ایسے ہی خفنا، اصل میں خوفنا بر وزن فائل نہ دیکھیے سب سے پہلے اس میں فائدہ جاری ہوا ہے کوالا والا اتنی بات اگر میں نے کی ہے تو آپ سمجھ گئے نا کیسے قاعدہ جاری ہوا خوانا والا واؤ متحرک ماقبل مفتو ہے قالا والے قاعدہ کے مطابق واؤ کو الف سے بدل دیا تو خویفنا سے کیا ہوا خوفنا خویفنا سے کیا ہوا خوفنا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے پہلا ساکن جو کہ مدہ ہے اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا خوفنا اب اجوف کے آئین پر انہوں نے وا گری ہے لہذا خواہ کے پتہ کو کثرا سے بدلا تاکہ پتہ چلے جو با حض ہوئی ہے وہ مقصور تھی تو خفنا سے کیا ہو گیا خفنہ. اسی بات کو ذرا میں آپ کے سامنے لکھ کر بھی پیش کرتا دیتی جمع مولہ سرائے خنا تھا برا چل گیا تھا فویفنا فائمہ تو خویفنا سب سے پہلے اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوا الگ الگ اس قاعدہ کے مطابق یہ ہو گیا خوافنا اخبا بھی متحرک اور حلیف بھی ثاقب اور خوابی تاسین دو تاکہ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں تو پہلا صاف جو کہ مددہ ہیں یعنی خالف اس کو ہم نے گرا دیا تو خوفنا سے کیا ہوا خفنا اب واؤ چونکہ مقصور تھا اس لیے پاک علیما کو کچرا دیا تو خفنا سے کیا بن جائے گا والا قائدہ جاری ہوا تو کیا ہوا خوفنا پھر اجتماعی والا فائدہ جاری, جاری ہوا جس میں آپ نے پڑھا تھا کہ یا متلکن اور واؤ مقصور اگر حضرت ہوئی ہے توفا کلیما کو کسرہ دیں گے اس قائدے کو آپ دوبارہ بھی دیکھ لیجیے گا اجوف کے اخبار میں ٹھیک ہے بیرنا اور بولنا والا فائدہ ماضی مجہول تو اسی طرح سف کاما ان سب میں بھی یہی تعلیم ماضی مجہول اصل میں خوبیفا بر وزن فویلا کو قیلہ ہوا ایسے ہی خوبیفا سے خیفہ ہوا ٹھیک ہے اتنے میرے خیال میں کافی ہے اگر آپ نے کویلا کو سمجھ لیا ہے تین چی رنگ اب دیکھیں ان گزرا کتاب کی طرف خوافہ اصل میں خوفیفہ تھا واؤ متحرک ہے اس سے پہلے مختو واؤ کو علی سے بدل دیا خوفا ہو گیا یہی تعلیل خوافہ خواف خوافت خواف تام جاری ہوگی ہم ذرا ایک نفر میں مزید کر کے دیکھتے ہیں تو خافو جمع مذکر غائب کا اصل میں تھا وا متحرک ماقبل مفتو خالا نے قاعدہ کے مطابق واؤ کو سے ودن دیا تو خواب سے کیا ہوا خواب ٹھیک ہے خفنا اصل میں خوفنا تھا وا متحرک ہے اس سے پہلے مفتو ہے وا کو الف سے بدل دیا خوف نہ ہو گیا دو ساکن جمع ہوئے الف کو گرا دیا خوف نہ ہوا خا کے فتح کو کسرہ سے بدلا انہوں نے وجہ بتلائی انہوں نے فائدہ نہیں بتلایا لیکن ہم نے آپ کو فائدہ بتلا بھی دیا سمجھا بھی دیا اس کا حوالہ بھی دے دیا خواب کے فتح کو کسرہ سے بدلا تاکہ معلوم ہو کہ جو واؤ گرایا گیا ہے وہ مقصور تھا خیفا اصل میں خبیفہ بروزن سمیا تھا کسرہ واؤ پر دشوار تھا اس سے پہلے حرف خواہ کی حرکت دور کر کے واؤ کا کثرا اس کو دے دیا خیو فا تو واؤ ساکن خیو فا اب واؤ ثاقم ما قبل مقصور اب واؤ ثاقم ما قبل اس کے مقصور واؤ کو یا سے بدل دی یہاں پڑھنے میں بھی آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے ٹھیک ہے نا بلکہ جیسے میں پڑھتا ہوں اور جہاں وقف کرتا ہوں اگر آپ کے پاس پینسل وغیرہ ہے تو وہاں پہ نشان لگا دیتا ہے اب مثال کے طور پر اگر آپ یوں پڑھیں گے واؤثم ما قبل اس کے مقصور واؤ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے اب واؤساکن ما قبل اس کے مقصور واؤ کو یا سے بدل دیا فیفا ہو گیا اچھا آپ حضرات یہ بتلائیے کہ یہاں پہ کس قاعدے کے مطابق بدل دیا اس قاعدے کا نام کیا ہے کہ واؤ کو یہاں سے بدل دیا فیفا سے فیفا ہو گیا تو ذرا اپنے ذہن کو پچھلے اسباب کی طرف لے کے جاتے ہیں واؤ ساکم ہو اس سے پہلے کسر ہو تو واؤ کو یا بدل دیتے ہیں تو ہم نے اس جیسا ایک لفظ پڑھا اور وہی ہم نے اس قائدے کا نام رکھا تو وہ ہے می آدن کا قانون می آدن سے می آبل امید ہے کہ کچھ کچھ یاد آ رہا ہوگا ایسے ہی نا تو اے, کوشش کیا کریں کہ ان قواعد کو جب یہاں پہ ذکر آتا ہے مطلب جس جس قائدے کا آج ذکر آیا ہے تو اس کو آپ نے ضرور پیچھے دیکھنا ہے بعد میں کالا اور کلنا دینا والا قانون اور اسی طرح میہادن کا قانون اور ایسے ہی عجتی مائع کا قانون تو بار بار جب یو نظر سے گزرے گا تو انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے گا کوشش کریں گے نا بلکہ اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے جب بھی جس سبق میں جن قوائد کا نام آ رہا ہے تو سبق کے بعد آپ نے ان قوائد کو جب بھی فرصت ملے تو آپ نے ان کو پڑھنا ہے اگر یاد ہیں تو پھر بھی ان کو دوہرانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہاں بھی ہے یہ پائے ٹھیک ہے تو صرف نہ ایک تو جمع منس اور ماضی معروف کا سہا ہے اسی طرح ماضی مجہول اس کا وزن بھی خفنا ہوگا اور ایسے ہی امر حاضر جمع منس اس کا وزن تھوڑا سا اس میں فرق ہوگا وہ وہیں چلتے پڑیں گے تو ماضی مجغول خفنا اور ماضی معروف بھی خفنا لیکن اصل میں فرق ہے ماضی معروف میں خوفنا بروزن فعلنا جیسے ماضی مجبول خفنا خوب جیسے سنیعنا. تو کثر خوبیف، دشوار تھا اس سے پہلے حرف خو کا ذمہ دور کر کے واؤ کا کچرا اس کو دیا تو اب کیا ہوا خیو نا وا بھی ساکن اور سب سے پہلے ایک اور قاعدہ جاری کریں گے واؤ ساکم ماقبل مقصور ہے واؤ کو یہاں سے بدلا تو کیا ہوا خیف نا اب دو ساکم جمع اور پہلا ساکم مدہ دو ساکن جمع اور پہلا ساکن مداح ہے لہذا پہلے ساکن کو گرا دیا تو خیفنا سے کیا ہوا से خوبیفنا سے, سے خیفنا اور پھر اس سے ففنا ہوا ٹھیک ہے تو اس کے اندر قیلہ والا قاعدہ جاری ہوا اور پھر میعادن والا قاعدہ جاری ہوا اور پھر اجتماع ساکینین والا قاعدہ جاری ہوا تو یوں دو تین مراحل سے گزر کر خوب نہ سے ففنا ہوا ماضی مجہول کا سیاح مزار مجہول بہت آسان یق اصل میں یق وافو بر وزن یق جیسے یسماؤ تھا اور اس میں یقالو والا قاعدہ جاری ہوا ہے اور یقالو والا قاعدہ آپ نے بڑا واؤ یا متحرک اس سے پہلے حرف مفتو ہو واؤ یا مفتو اس سے پہلے حرف ساکن ہو تو واؤ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر واؤ کو الگ سے بدل دیتے ہیں یوپو سے یقالو یو اور یو سے یباعو ٹھیک ہے تو اسی طرح یو خوافوں سے یو خواف سے دیکھ لیجیے آج کا سبق اتنا کافی ہے سیو مجہول دیکھیے کتاب کی طرف صفحہ نمبر 27 سیگا نمبر 4 خفنا سیغ مجہول اصل میں خوفنا تھا کسرہ واؤ پر دشوار تھا اس سے پہلے حرف خا کا ضمہ دور کر کے واؤ کا کسرہ اس کو دیا خیو فلا ہوا دو ساکن جمع ہوئے واؤ کو گرا دیا خفنا ہوا یہاں درمیان میں نے تھوڑا سا اضافہ کیا تاکہ اگتماعی ساکنین والا قائدہ جاری ہو سکے ٹھیک ہے یا خواب اصل میں خوافو تھا خوافو اصل میں خواف تھا واؤ کا فتحہ نقل کر کے خواہوں دیا واؤ اصل میں متحرک تھا اب اس سے پہلے مفتو ہوا واؤ کو علی سے بدل دیا یہ ہو گیا تو اب یو قالو والا فائدہ یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے تو یہ تو ہی تعلیمات اب آتے ہیں صرف کبیر کی طرف سفر نمبر تیئیس میں ماضی معروف خوفا ڈرا وہ ایک مرد خوف محسوس کیا اس ایک مرد نے ٹھیک ہے صرف واحد مذکر ہوا ہے بحث ماضی معروف اسی طرح فرد خوفا خوفو ٹھیک ہے ماضی مجہوری واحد مذکر کا سیفہ ڈرایا گیا وہ ایک ناتھ یا خوف واحد مذکر واعد کے نظارے معروف قصد کا سہ ڈراتا ہے یا درائے گا وہ ایک ناتھ یو خواف واحد مذکر وایت مزار مچھول کا سیاح ڈرایا جاتا ہے یا ڈرایا جائے گا وہ ایک مر یا خواف ہرگز نہیں ڈرے گا وہ ایک مرد لئی یو خوفا ہرگز نہیں ڈرایا جائے گا وہ ایک مرد تو ایک ایک سیاح اس کا ترجمہ میں نے بتلا دیا اور خوف مصدر کا معنی جب آپ کو آتا ہوگا تو انشاءاللہ ان سیو کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا مزید سہولت کے لیے میں نے ایک ایک سیوے کا جو ترجمہ بتلا دیا آخری کا بھی بتلا دیتا ہوں صرف درے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں سیوا تسمیہ و جمع مظفروں اور نسم تکلم بحث اس بات خیر ماضی معروف ہے صرف نہ ڈرائے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں سیو تسمیہ و جمع مظکر و نسم و بحث اس بات پھر ماضی مچ نہ خواب ڈرتے ہیں یا ڈریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں سب مرد یا سب عورتیں سیو تسمیہ و جمع مظکروں میں نسم و بحث اس بات مظہرے معروف نخواف ڈرائے جاتے ہیں یا ڈرائے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں سب مرد یا سب عورتیں سیا و جمع مذکر و نسم و تکلیم بحث اس بات فی الحر مجحو ہرگز نہیں ڈرائے جائیں گے ہم دو مرد ہرگز نہیں ڈرائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں سیوا تسمیہ و جمع مضکر و منصم تکلن بحث نقی تاخیر بنن درفیل مستقبل مارو لن و ہرگز نہیں ڈرائے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں سیوا تسمیہ جمع مظفرم السمت بحث نفی تاکیب بلن درفیل مستقبل مجھ تو اب آپ نے نقشے کے مطابق اس پہلے سطح کی سرف کبیر ماضی مصع نفی تاک بلن تو ان تینوں سے آپ نے اچھی طرح اس کو کہہ کے آنا اور سمجھ کر دیانا ہے اور درمیان درمیان میں سے آپ کچھ سیغے جو ان کو خود حل کرنے کی تعلیمات کرنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر دیکھیے خوف کیا ہے کی؟ خوفاتا پہلی لائن میں پانچویں نمبر سے خوف اب तो اس کی کیونکہ باب سمیا ہے تو سمی آتا ہونا چاہیے سمی آتا کی طرح تو اصل میں کیا تھا بر وزن فائل جیسے سمی آتا تو خویفہ متحرک مقبر مختوب کالا والے قاعدے مطابق وا کال سے بدلا صرف ایک تعلیم ہوئی ہے تو خوابی فتح سے کیا ہو گیا خوا فتح تو کچھ مختلف الفاظ کو انہی میں سے تو آپ ان کو نکالنے کی ان کی تعلیم نکالنے کی کوشش کریں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مزید بات انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو آج کے سبق میں کچھ سرف پبیر ہم نے پڑھی اور پانچ سیو کی تاہیلات پڑی امید ہے کہ سبق آپ کو سمجھ میں ہوگا اللہ رب العزت آپ کے عمل کے اندر علم کے اندر مزید برکت نصیب فرمائے اور آنے والی ہر رکاوٹ کو اللہ رب العزت راستے سے دور فرمائے یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان دن کے حاصل کرنے کے اندر لگنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ سب ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ